واد منو ملک ملخ لخن في فیل اکمست تخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن, ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتضى لهم ولا يبدلنهم خَوْفِهِمْ أَنَّا يَعْبُدُونَ نِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك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 زکاة وأطيع الرسول لعلكم اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لا في ہرگز گمان کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے جبکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یارو خودی سے باز بھی آؤ گے آ نہیں اپنی پاک صاف بناو گے یا نہیں یارو خودی سے بات سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سی سو میں ڈوبتے آخر کدم بس اٹھاؤ گے یا نہیں اپنی پاک بناؤ گیا نہیں آؤ بہمن شعیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفیہ راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کی شب ہمارا پروگرام نو بجے شروع کیا جاتا ہے اور گیارہ بجے شب تک چلتا ہے جبکہ اتوار کو آٹھ بجے ریڈیو احمدیہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آٹھ سے لے کر نصف شب یعنی بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کے ساتھ ریڈیو احمدیہ پر رہتا ہے ہفتے کا پروگرام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ آج کے دن ہم آپ کے سامنے ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں پہلے گھنٹے میں اس کے بعد پھر عربی زبان اور آخر میں آخری تیس منٹ میں بنگلہ زبان میں براہ راست پیش کرتے ہیں سامن ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد بڑا آسان اور سادہ سا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا موقف خود اپنی زبان میں آپ سے بیان کریں ریڈیو احمدیہ کو اردو میں چلانے کا مقصد یا یہ پروگرام اردو میں جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ ہم اپنا موقف اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ سکیں لیکن اس ملک میں اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے جماعت احمدیہ کے بارے میں کہیں اور سے سنی ہیں جس کے بارے میں کوئی تصدیق آپ کے پاس موجود نہیں یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ ایسی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں تو ہم نے ایک موقع فراہم کیا کہ پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ کیا, کیا کیا کچھ غلط بیان کیا جاتا ہے پھر آپ کو بھی ساتھ ہی موقع دیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں سوال کیجئے اس سوال کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل آگے بڑھے اور حقیقت آپ تک پہنچے کچھ بحثی یا کسی قسم کی ایسی گفتگو جس جو ایک عام تہذیب کے معیار سے نیچے ہو وہ ہم ریڈیو احمدیہ پر نہیں کرتے بلکہ یہاں جو بھی بات آپ سے کی جاتی ہے اس کے لیے ہم دلائل قرآنِ کریم سے آ حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کی سنت اور احاديط سے یا پھر جو علماء صلف ہیں ان کی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے مہینے کا جو بھی پہلا اتوار ہوتا ہے وہ پروگرام سامعین ہم کرتے ہیں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کے بارے میں ان کی حیات طیبہ کے بارے میں پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ پروگرام ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیحِ معود و مہدی محود علیہ صلاحۃ والسلام ان کی صداقت کے بارے میں ان کی لکھی گئی کتب کے بارے میں ہم بات کیا کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں گزشتہ ایک سو پچیس سال میں احمدیہ مسلم جماعت جو کہ ایک چھوٹے سے قصبے سے جس کا آغاز ہوا تھا وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے کہاں پہنچی ہے اسی سلسلے میں ایک اور پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں اسلام اور مغرب یا اسلام اور عصر حاضر کی سامعین یہ وہ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ دور میں اسلام کی حقیقی نمائندگی کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے کی جا رہی ہے ہم ان مسائی کا اور اس حقیقی علمی قلمی اور مالی جہاد کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے احمدیہ مسلم جماعت مغرب میں بالخصوص امریکہ کینیڈا برطانیہ جرمنی ان ممالک میں کر رہی ہے آج کا پروگرام بھی شامل اسی سلسلے کی ایک گھڑی ہے آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرمہ محترم زاہد عابد صاحب انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح سے صادق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوشحان مدد کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صادق صادق صاحب اور زاہد صاحب آپ دونوں سے ہم بات شروع کریں گے تو پوچھیں گے پہلے کہ آج کا پروگرام ہمارا کیا ہے کس موضوع پہ ہم بات کریں گے سامعین جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ پروگرام ہمارا تقریباً 10 بجے شب تک جاری رہتا ہے تو وہ موقع اور وقت کی مناسبت سے ہم آپ کو سٹوڈیوز کے ٹیلی فون نمبر بھی بتائیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے لیکن پہلے آج کے پروگرام پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس موضوع کیا ہے اس موضوع کو اس بیانیے کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کریں گے جی زاہد صاحب جی جزاک اللہ صفی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے جیسا کہ دوستوں نے جو تلاوت سنی ہوگی جو آیت پڑھی گئی آیت جی استخلاف اور اس کے بعد کی دو آیات تو آج کا موضوع جو ہے وہ خلافت سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے آیت استخلاف کہا کون سی صورت میں ہے جی یصورا نور کی, آیت نمبر, کی نمبر آیت نمبر چھپن آیت نمبر چھپن ہے تو اپنے سامعین کے لیے ہم نے کہا ان کو بتا دیں جی <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے اور ایک مومنین سے وعدہ ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خلافت قائم کرے گا اور اس خلافت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک تو ان کے لیے دین تمکنت کا باعث ہوگا ان کو خوف سے ایک امن کی حالت میں لے آئے گا اور ایک ایسا ترقی کا ان کا جو ہے وہ راہبر ہوگا رہنما ہوگا کہ ان کے پیچھے چل کر جو ہے مسلمان اپنی روحانی ترقی کے جو ہے وہ ضامن ہو سکیں گے ٹھیک ہے <coughs> تو آ, اصل جو آج کا جو موضوع گفتگو رہے گا وہ یہ خلافت کے حوالے سے ہی رہے گا کس طرح اس دور میں خلیفت المسیح جو ہے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں ٹھیک <coughs> ہے اس حوالے سے میں حز علیہ اسلام کا ایک باس پڑھنا چاہتا ہوں جس میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ کیا کرتی ہے یا اس کا کیا پہلو ہوتا ہے <coughs> تو حضرت مسیح ماحول علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ خواتی کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا کچھ میرے ہاتھ سے کچھ میرے بعد یہ خواتی کی سنت ہے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 اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناکام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں تو ان شارٹ جی یعنی کہ مختصرا یہ کہ خلیفہ جو ہے وہ جو نبی نے جو کام شروع کیا ہوتا ہے اس کو تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو جماعت ہے اس کو وہ ایک خوف کی حالت سے نکال کر جو نبی کے بعد ایک ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو قائم کردہ جماعت ہوتی ہے کہ اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ناکام ہو جائیں تو خلیفہ جو ہے وہ ان کو خوف سے نکال کر ایک امن کی حالت میں لے آتا ہے چلیے بہت شکریہ جی صادق صاحب جب ہم بات کرتے ہیں ابھی تو یہ بات کی خلیفۃ المسیح کی تو خلیفۃ المسیح سے ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے سننے والوں کو جب ہم بات بھی کرتے ہیں کل کا پروگرام شروع کریں گے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے امام جماعت احمدیہ حضرت مزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام اللہ تعالیٰ بنسر عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ سنی تو ہم اپنے خلیفۃ المسیح کہتے ہیں تو کیا اس سے مقصد ہم لیتے ہیں کیا یہ باتیں ہمارے سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے گی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لفظ خلیفت المسیح ہے جی اس کے معنی یہ ہیں کہ جو حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام اسلام تھے آپ کے بعد جو خلافت کا سلسلہ جاری ہوا ٹھیک ہے اور آپ کے بعد جو خلفاء ہوئے ہیں اور آج ہمیں حضرت خلیفت المسیح خامس جو حضرت مسیح معود علیہ صلاح اسلام کے پانچویں خلیفہ ہیں پانچویں خلیفہ. وہ موجود ہیں है. تو یہ جو اصطلاح ہے خلیفت المسیح یہ ہم حضرت اقدس مسیح معود علیہ الصلاۃ اسلام کے جو خلفاء ہیں جو آپ کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو زاہد صاحب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ خلافت کے بارے میں ہے تو پھر ہم آج بات کریں گے خلافت جو کہ جماعت احمدی ہمیں خلافت قائم ہے اللہ کے فضل جی. سے اور یہ خلافت کیا کر رہی ہے کچھ کچھ جی. ہمیں تازہ ترین بتائیں جی کس تر... یعنی کہ کس طریق پر جی. ہے وہ ج... جو جماعت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے یا کیا ایسی بات ہے جو جماعت احمدیوں کو مل گئی ہے جی خلافت ہونے کی وجہ سے اور دوسرے سے جو ہیں وہ محروم وہ محروم ہے ٹھیک اصل میں تو یہ کہ پہلے ہمیں نظر دیکھنی چاہیے کہ خلافت کی برکات کیا صرف احمدی ہیں جو جانتے ہیں کہ یا مسلمانوں میں جو عام طبقہ ہے जी. ان میں بھی اس کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے ٹھیک ہے وہ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو ان کے اگر ہم علماء کو دیکھتے ہیں یعنی کہ جو علماء صلف ہیں جو بزرگ گزرے ہیں जी. اسلام میں ان میں ایک حضرت شیخ اتن تاوی ہیں الجہری وہ فرماتے ہیں اور یہ آہستہ استخلاف کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ہم نے اس کتاب میں دوبارہ ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا طریق بیان کر کے کرنے کے بعد ہم نے پھر اس آیت کو دہرایا ہے کیونکہ اس طریق کا علم ہمیں کتاب عزیز سے ہوتا ہے اور اس کے بغیر مسلمانوں کی کامیابی کا اور کوئی طریق نہیں نہ ہی انہیں زمین میں خوشحالی اور طاقت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی حکومت میسر آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا خوف امن سے تبدیل ہو سکتا ہے مگر صرف اور صرف اس خلافت کے ذریعے گویا آج جس شخص نے بھی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے جسے بھی حقیقی سکون اور راحت سے زندگی بسر کرنے کی تلاش ہے جسے بھی اپنی روحانی اور مادی ترقی کی فکر ہے اسے خلافت کا جھنڈا تلاش کر کے اس کے نیچے جمع ہونا ہوگا اس کے مرکز سے زندہ تعلق قائم کر کے اس کی طرف سے جاری ہونے والی تمام ہدایات کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل اور ضابطۂ حیات مرتب کرنا ہوگا اور جو شخص اس کے مطابق عمل کرے گا اس کی کامیابی یقینی ہے ٹھیک ہے تو بڑے ہی واضح الفاظ کے اندر جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو خلیفہ وقت کے ساتھ اور جو خلافت کی برکات ہیں اس میں ہی امت مسلمہ کی ترقی جو ہے اس سے پیوستہ ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اگر یہ قائم نہ ہوگی تو مسلمان اسی طرح بھٹکتے رہیں گے جیسے کہ اب اس اس وقت بھٹک رہے ہیں جو اس کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح حضرت اکتس مسیط اسلام نے جو ایک خلیفہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے کیا کام ہیں یا یہ خلافت جو ہے وہ کس لیے ضروری ہے یا خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے کام کیا ہیں اس بارے میں ایک اقتباس حضرت اقدس مسیط اسلام کا میرے سامنے ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ جانشین کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور رسول کا جو جانشین وہ حقیقی معنوں میں وہ اس کے لحاظ سے وہ خلیفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہے فرماتے ہیں اس واسطے رسول کریم صل صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو ٹھیک ہے کیونکہ है. خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اشرف و اولا ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے سو اسی گھر سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے تھی. تو اس اقتباس میں حضرت تسم سی ماحول صاحب اسلام نے فرمایا ہے کہ خلافت ایک ایسا بابرکت نظام ہے جو رسول اور نبی کے برکات کو آگے لے کر چلتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ برکتیں اور وہ فضائل خلافت کے ذریعے سے جاری رہتے ہیں بس جو برکات ہیں وہ خلافت میں ہیں اور جو خلافت کے پیچھے چلتے ہیں اصل میں وہی وہ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ برکات کا تذکرہ بھی ہمیں بتائیں جی ہمیں یہ بتائیے आ... کہ ہم جب بات کرتے ہیں احمدیہ مسلم جماعت کی آج عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا بحران نظر آتا ہے کہ مسلمان تو ہیں لیکن امت نہیں ہے امت مسلمہ آپ کہتے ہیں لیکن امت نہیں کوئی اس کا سربراہ نہیں جی کوئی جو ہے وہ نظر نہیں یکجہتی جی نظر نہیں آتی آپ کو اگر احمد یا مسلم جماعت میں خلافت اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے اور یہ ایک ایک یہ تصدیق بھی ہے ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ جب ایک حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس کے بعد خلافت اللہ مناج نبوت کا جو ذکر ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن خلافت کی برکات پہ آپ نے بات کی تھی زاہد صاحب جی تو آج آج احمد یا مسلم جماعت کیسے دوسرے مسلمانوں سے ممتاز ہے اس خلافت کے زیر سایہ جی اس کی دیکھیں ایک اگر آپ مثال لینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کو کائنات کو دیکھتے ہیں جی اس سب کا ایک محور ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے گرد ہر چیز گھومتی ہے ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ سورت کے گرد گھومتا ہے اور اگر چھوٹے سے چھوٹے لیول پر چلے جائیں الیک لیول پر چلے جائیں جی تو وہ بھی جو ہے اس میں بھی دیکھیں گے کہ وہ ایک ان کا ایک ان نکتہ ایک مرکز ہے جس کے گرد الیکٹرانک ہیں وہ, ایک الیکٹران ایک جو وہ اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو جو امت مسلمہ ہے اس کا محور نبی کے بعد جو ہے وہ خلافت ہوتی ہے اس کے گرد وہ گھومتے رہیں گے تو وہ نظام جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے وہ قائم رہے گی جب وہ اسے دور ہٹ جائیں گے تو وہ بھی اپنے اندر وہ قوت کھو دیں گے آہستہ آہستہ وہ بکھر جائیں گے تو خلافت کی ایک ہی میں بات کی اس کی ایک یکجہتی ہے اب دیکھیں خلیفت المسیح جو ہے اس کا جماعت احمدیہ میں ایک یہ برکت آپ چھوٹی سی بات لے لے لیں کہ خلیفہ المسیح کو یہ کام کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ایک پر ہونا چاہیے اس طرح پہ جماعت کو کرنا چاہیے تو جماعت جہاں کہیں پہ بھی موجود ہے وہاں کے وہ فرد جو ہیں وہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کر کے چھوڑنا ہے بالکل اب وہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہو چاہے تبلیغ کی بات ہو چاہے اپنی اصلاح کی بات ہو تربیت کے حوالے سے ہو تو جہاں خلیفۃ المسی نے نشاد سرمایا وہاں پر جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے یہ ایک خلافت کی بہت بڑی برکت ہے اور یہی ایک ایسی آپ دیکھ لیں کہ امتیازی پہلو لے لیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے باوجود اپنی تعداد کے باوجود اپنے وسائل کے وہ کام جو جماعت احمدیہ تمام دنیا میں کر رہی ہے وہ نہیں کر پاتے کیونکہ صحیح. وہ یکجہتی وہ ایک مرکزی بات جو ہے وہ ان میں نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہم خلیفت المسیح کہتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ خوا تعہٰ کا نمائندہ ہے دنیا میں یہ جو منصب ہے یہ خواتع کی طرف سے تا کہ ہوا منصب ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو لے سکتی واپس اور اس کے پیچھے خوا تعلیٰ کی تائید ہوتی ہے اور یہ باتیں جو ہمارے پرانے بزرگ گزرے ہیں امت مسلمہ وہ سارے یہ باتیں لکھتے چلے آئے ہیں اور وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں مثلاً ایک مثال میں پڑھ دیتا ہوں جی حضرت سید محمد اسماعیل صاحب شہید وہ لکھتے ہیں کہ کہ سائے رب العالمین انبیاء و مرسلین سرمایہ ترقی دین اور ہم پایا ملائکہ مقربین ہوتا ہے وہ دائرہ امکان کا مرکز تمام وجوہ سے باعث فخر اور ارباب عرفان کا افسر ہوتا ہے اس کا دل تجلی رحمان کا عرش اور اس کا سینہ رحمت و افرا اور خو کے جلال اور اقبال کا پرتاؤ ہوتا ہے اس سے راز معارضہ تقدیر اور اس سے مخالفت مخالف رب قدیر ہے تو اب یہ دیکھیں کہ کن واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں جی. کہ خلافت سے وابستگی میں ہی اصل جان ہے اور خلیفہ کو یہ معمولی بندہ نہیں ہے کوئی اس کا مقام بہت اعلیٰ اور رفا ہے اس کے اوپر خوا کا ذل ہے خو کا پرتاؤ ہے کہ خو جو اپنی منشاہ جو ہے اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے اب یہ دیکھیں کہ آیت استخلاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو امن میں لے جائے گا جی امن کی ضامن ہوگی جی اب اگر اس بات کو ہی لے کر ہم موازنہ کر لیں کہ دنیا جو ہے وہ امت مسلم کم از کم جو ہے وہ ایک خلیفہ کی متلاشی ہے جی کہتے دیکھ ہیں دیکھ کہ یہ جی خلافت کا نظام ہمیں ہم ہونا چاہیے جی وہ مانتے ہیں کہ جب خلافت ختم ہوئی تو اس کی وجہ سے ایک مرکز نقطہ ختم ہوا جس بھی شکل میں تھی جی دیکھ دیکھ کم از کم اس کو ایک مرکز مانا جاتا کہ وہ خلیفہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب سے وہ ختم ہوئی وہ اس کے متلاشی ہیں کسی طرح اس خلافت کو جو ہے واپس لایا جائے قائم کیا جائے مختلف جو ہے وہ مہمیں چلتی ہیں مختلف تنظیمیں قائم ہوتی ہیں لیکن اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہوتا اس وقت جو ہے دنیا میں آ, یا کہہ لیں کہ دو ایسے وجود کم از کم میرے علم ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم خلیفہ थीक ہیں थीक ایک وہ بغدادی صاحب ہیں جا. اور ایک ہمارے امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت خلیفۃ المسیح خامص علی تعالیٰ بن نصیر عزیز تو دونوں میں دیکھ لیں کون امن کا ضامین ہے کیونکہ آیت تھے قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ وہ امن کے حالت میں لے کر آنے والا ہو خوف سے نکال کر امن میں لائے گا یہ تو امن سے نکال کے خوف میں لے کے جا رہا ہے یہ تو قتل و عادت گری اور دین کو تمکنا دے, دے, دے گا کیا نہیں تو اور یہ بالکل بائنی نہیں سید احمد اسماعیل صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور انبیاء کا نائب ہے وہ اور ایک بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہے تو یہ خلیفۃ المسیح کا مقام ہے اور جو امام جماعت احمدیہ ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے رہ کے لڑو ٹھیک ہے اس میں تمہاری یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا کہ کس طریق پر ہم نے جو ہے وہ لوگوں سے بات کرنی ہے تو ابھی ریسنٹلی صادق صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا امام جماعت احمدی عالمگیر کا ایک انٹرویو جو ہے اس کی پرنٹ میں بھی آیا ہے نیوز ویک رسالے میں اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جو دوست دیکھنا چاہیں وہ ہمارے ویب سائٹس وغیرہ پر موجود ہے یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں جی. نیوز ویک کے حوالے سے تو ان کو مل جائے گی <coughs> تو اس میں یہ کوئی تقریباً بیس پچیس منٹ کا انٹرویو ہے اور اس میں جو ہے معنی ہی وہی تعلیم جو ہے اس کو بیان کیا خلیفت المسیح نے اور جو باتیں اطراضات کی ہو سکتی تھیں جو موجودہ دور میں جو سوال کیے جاتے ہیں کہ کیوں جو ہے یہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے آپ نے بہترین الفاظ میں جو ہے ان کے جوابات دی تو اس آج اصل میں ہم پھر اس کے اوپر اب بات کریں گے کہ اس انٹرویو میں مسئلہ کیا سوالات ہوئے اور کیا جوابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا بالکل ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بات کی تو سامین آج کا پروگرام جیسے کہ آپ سرچ کیا تھا کہ پروگرام اتنا ہمارے پاس وقت بہت زیادہ نہیں اس پروگرام میں کل ان ہمارا اور آپ کے ساتھ بڑی دیر تک رہے گا تین گھنٹے سے زائد کا وقت ہوگا جب ہم اور آپ براہ راست رہیں گے لیکن آج بھی ہم کچھ سوالات موضوع سے مناسبت اگر ہوگی تو ہم لیں گے تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 ون سکس فور ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نمبر ہے 1855 فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ فون کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو اہدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں وقت اور موضوع کی مناسبت سے ہم آپ کے سوال کے جواب دینے کا استحک رکھتے ہیں کیونکہ آج عرض کیا کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے جیسے ہی میں نے نمبر بتایا ہے کچھ ہمارے پاس کالز بھی شروع ہو گئی ہیں پہلے کالر ہمارے ساتھ اعجاز صاحب ہیں بلنگٹن سے ان کو خوش کہتے ہیں السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ خیریت سے جیسا بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنا آپ کیسی آپ کی صحت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریڈیو کھولا تھا اس وجہ سے مجھے ٹاپک ہے اتنا پتا نہیں تھا لیکن آپ خلیفات صاحب کے بارے میں بات کچھ کر رہے میرا تھوڑا سا کنٹروورشل تھا اور میری اپنی میں تو لرن کر رہا ہوں ابھی جی میرا مشور جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیزا غلام احمد صاحب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شریعت ہے اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں اور وہ اس کو انڈورس کرتے جی ہیں ٹھیک جی ہے جی, جی, جی, جی اور تو باقی اس کے بعد جس طرح میں پہلے بھی ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک نبی نے آپ ہی کی جماعت میں سے عبد الغفات چمبا صاحب نے بھی جی جی. اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا انہوں جی جی. نے حضرت غلام احمد قادیانی صاحب کی تمام ان کتابوں کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ سچ کتابیں ہیں اور میں بھی نب جی. جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک جھٹا نبی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تو میرے سامنے تو سچویشن وہ آ رہی ہے کہ جس وقت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا تو بدر فرقے نے ان کی مخالفت کی ان کو سرٹیفائیڈ کرا دیا ادھر سے وہ کیا کہتے ہیں اسمبلی سے اب یہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ نبی بنے ہیں اس کو آپ نے کہہ دیا آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں آنے والے کچھ نبی ہیں جن کا ذکر ہے نام تو نہیں بتایا انہوں نے جی جی لیکن ان کو سرٹیفائی کون کرے گا اگر آئندہ پھر نبی آئے گا وہ آپ کی جماعت سے آئے گا یا باقی بدر جو فرقے ہیں ان کی جماعت میں سے آئے گا اور کون بندہ ہوگا کہ جو ان کو سرٹیفائی کرے گا کہ جناب یہ نبی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ کے سوال کا آپ نے سوال کیا ہے ہم اپنے معلز مہمانوں سے پوچھیں گے اگر سوال کے جواب آپ دینا چاہتے ہیں آج کے تو ہم بات کر لیں گے جب آپ کال کریں ریڈیو احمدیہ میں آئندہ احتیاط کیجئے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک ہی منٹ کا وقت رکھا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا زبان اپنا جو سوال ہے وہ مختصراً آپ فوراً بیان کر دیں تو وہ بہتر رہتا ہے امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال بھی لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم صاحب آپ نے پچھلی دفعہ مولانا کوشر نیازی صاحب کا پوچھا تھا کتاب کے بارے میں جی جی جی تو میں اس کو آپ کو یہ تو یار میری پانچ چھ سال عمر تھی نہیں ہوا میں نے آپ کو جواب نہیں دے سکا تھا بالکل ضرور جواب دیتا اچھا اب میرے تین سوالات ہیں سب سے پہلے تو دیکھے خلافت جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ ہے کہ ان کی امت کو ملی کیونکہ امبیا صابقین میں نبوت کا جاری تھا تو ہر علاقے میں ہر بستی میں نبی ہوتا تھا ٹھیک ہے اچھا اب نبی کا کام ہوتا ہے شریعت لانا اور خلیفہ کا کام ہوتا ہے اس پہ خود بھی عمل کرے اور نافذ کرے اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے پانچ خلفائے نے کتنی شریعت آپ کے یہ مرزا صاحب کی نافذ کر دی ہے وہ خود تو فیل ہو گئے قادیان میں کبھی ہے نہیں کہیں پہ بھی ہے نہیں اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ امام ہونا چاہیے اب امام مسلمان ہونا چاہیے کسی کافر امام کی مسلمان کیسے کر سکتا ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا خوف سے امن کی بجائے امن سے جنگ کی جدل دل کی طرف لے جاتے تو مجھے بتاؤ باطل کے خلاف آواز اٹھانا کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کا اعلان کیا اعلان کیا تو سارا مکہ ان کا دشمن وہ تو امن لے کے آئے تھے इसला... عالم کوئی مفتی اگر کسی باطل کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو کیا آپ اس کو جنگ کہتے ہیں پلیز میرے سوالوں کا جواب دین بہت مہربانی ہوگی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ چلیے بہت شکریہ ان کے سوالوں کے جواب کی طرف چلیں گے بہرحال متعلق عادت کی بات تھی وہ تو جب اس زمانے میں تو میں خود بھی نہیں پیدا ہوا تھا مجھے مجھے بھی نہیں پتا ایک پرانی بات ہے چلیے تو پہلے بات اعجاز صاحب کی کریں ان کے سوال کی کریں یا نیوز ویک کے انٹرویو کی کریں یہ میں اپنے مہمانوں کو چھوڑتا ہوں کل کا بھی پروگرام ہے ہمارے پاس ہم کل ان سوالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اعجاز صاحب نے جو سوال کیے یہ سوالات کے جوابات تو پہلے دیے جا سکیں میرا خیال ہے کہ پچھلا جو پروگرام تھا اس کے اندر بھی انہوں نے یہ جمبہ صاحب والا سوال کیا تھا اس کا بھی اس وقت جواب دیا جا چکا تھا اور بھائی یہ وہی سوال ہے جو ایک مرتبہ پھر انہوں نے دہرایا ہے اور جہاں تک کسی نبی کی صداقت کا معیار ہے وہ تو قرآن کریم ہے نہ وہ کوئی بندہ ہے نہ وہ جماعت احمدیہ ہے وہ قرآن کریم ہے جس کی جو صداقت کے معیار جو ہیں قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کسی بھی نبی کے وہی اگر کوئی آئندہ نبی بھی آتا ہے تو وہی میار ہوگا، نبی آتا ہے تو تو یہ انہوں نے کہا کہ کہ صاحب کی جماعت میں سے آئے گا یا اور ٹھیک ہے, ہے بالکل کا؟ کا اللہ, اللہ کا فضل ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ بالکل تو نہ یہ صاحب کو پتا ہے نہ صادق صاحب کو پتا ہے اور نہ خاص کو تو یہ استحقاق اللہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اب اس استحقاق پہ آپ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کے معیار کو کیسے پرکھا جائے گا یہ دوسری بات ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ جواب دے رہے ہیں وہ جو وہ واضح بات ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہ جمبا صاحب کا دیکھ لیں ان کا کوئی دعویٰ اس طرح کا نہیں ہے نہ وہ اپنا کوئی کلام پیش کرتے ہیں نہ وہ الہام کہتے ہیں کہ مجھے خلا تعالیٰ نے کیا نہ ان کا دعویٰ تک کلیئر نہیں ہے کہ ان کا دعویٰ کن الفاظ میں ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شاہ سرما ہے کوئی الحام کو اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے ان کو دوسری بات یہ ہے کہ معیار صدا جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان کے مطابق ہی جو ہے وہ انبیاء آتے ہیں کوئی بھی اگر آئے گا کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ قرآن کریم کے معیار کے مطابق ہی اس کا جو ہے پھر وہ اس کو جج کیا جائے گا ٹھیک ہے چلیے بالکل ٹھیک ہے اب امین صاحب جو ہیں وہ چونکہ سوال کی بنیاد ہی ایسی ہے وہ تو آپ کو اور مجھے کافر کیا گے ٹھیک ہے سیدھا سیدھا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھر تو ساری بات ہی غلط ہو گئی کہ کافر کے اندر خلیفہ کیسے آ گیا اور اس کے اندر کیسے تو آپ اس سوال کو کیسے کیسے لیں گے ان کا سوال جو پہلا سوال تھا وہ مثلا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں جب پرانے امبیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو نبی در نبی آتے چلے گئے خلافت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ملی تو اس خلافت میں تو تمکنت تھی کیونکہ وہ نبی سچا تھا اس کے خلیفہ سچے تھے دی. وہ اس کی شریعت کو نافذ کرتے تھے جیسا آپ نے کہا تو آپ بتائیں کہ آپ کے تو ہم نبی کو بھی نہیں سچا مانتے نہ حضب اور نہ ہی ہم ان کے خلیفہ کو تو ٹھیک ہے وہ اگر نہیں مانتے تو ان کے اوپر ہے وہ انتظار کریں کہ جب امام ادی آسمان سے تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لائیں جب حضر سات وسلام جس طرح وہ مانتے ہیں جی تو ضرور ان کی پیروی کریں اور پھر جو بھی صورت لیکن اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ جو پچھلے جس میں کہا تھا کہ چودویں صدی کے سر پر جو ہے یہ نزول ہوگا اور وہ آئیں گے اور جو ہے وہ راہ راست پر ان کو ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کو کامیابی کی ترقی کی راہوں پر لے کے چلیں گے تو وہ سلسلہ ابھی تک تو شروع نہیں ہوا اور دوسری بات یہ کہ حضمسیمہ صاحب اسلام کی صداقت کے حوالے سے انسرا صاحب جو ہیں وہ کئی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ ہم کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم تو ان کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے والا مانتے ہیں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے سو so, تو جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ ہیں جی وہ بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی پیغام جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی قادیان سے بھی یہ نکالے گئے ٹھیک ہے جی پھر تو اس کو یہ دیکھیں کیا آضو صے خلفا نے ہجرت نہیں کی مدینہ سے کیا خلافت منتقل نہیں مدینہ سے تو یہ الزام تو واپس ان پر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا جواب دیں گے اگر وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہ تمہارے خلفۂ راشدین ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ خلفۂ راشدین ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے خلیفہ ہیں اور وہ مدینہ میں نہیں رہ سکے ٹھیک ہے خلافت جو ہے وہ منتقل کرنی پڑی بینی یہ اعتراض ان پر پڑتا ہے ہاں یہ کوئی معیار اپنے بنائے ہوئے ہیں اس میار نہ تو قرآن کریم میں کوئی اس کا ثبوت ہے کہ خلیفہ کو کہاں پہ ہونا چاہیے تو بہر کیف جو اصل ہمارا مضمون تھا آ, اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور جو نیوز ویک کا جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے جی کہ کس جی طرح خلیفۃ المسیح جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو اس دور میں سوالات کیے جاتے ہیں اسلام پر اعتراض کیے جاتے ہیں جی ان کو کس طرح جواب دیا جائے تو صادق صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا جی اس کے اندر ایک سوال جو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جی احمدی اور غیر احمدی مسلمانوں میں کیا فرق ہے جی میں نے ہی یہ سب سے پہلا سوال جو حضرت النسی سے نیوز ویک کی ان نمائندہ جو تھی اس نے کیا تھا تو سوال یہ ہے کہ احمدی جو ہیں مسلمان وہ دوسرے مسلمانوں سے کس طرح علیحدہ ہیں یا کس طرح مختلف ہیں ٹھیک ہے تو اس پر حضور انور نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی یہ بینے ہی اس کے مطابق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں بہتر فرقے جو ہیں وہ ہوں گے جی اور تہترواں جو ہے تو فرقہ جو ہے وہ جماعت ہوگی اور وہ جماعت جو ہے وہ مسیحی زمان جو ہے اس کی قائم کردہ جماعت ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو پیش گوئی ہے یہ حضرت اکتس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں بے شک مسلمان ہوں گے اور ان میں قرآن موجود ہوگا لیکن قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ بو چکے ہوں گے اور اسی طرح جب مسلمانوں کا یہ حال ہوگا اس وقت جو مسیح ہے اور جو مہتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ مبوس فرمائے گا اور اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ و نے جن کی تشریحات جو ہیں وہ بیان کی جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لائے لوگوں کو با خدا انسان بنایا تو وہ اصل تعلیمات جو مسلمانوں سے اٹھ جائیں گی اس وقت وہ مسیح اور مہدی آ کر وہ دوبارہ قائم کرے گا ٹھیک ہے تو حضور نے اس کا یہ جواب کہ ہم اس زمانے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ مسیح اور وہ مہدی جس نے آنا تھا وہ آ چکا تو جو اس وقت مین ڈفرینس اس کا سوال تھا کہ مین ڈفرنس کیا ہے مسلمانوں میں जी. اور احمدی مسلمانوں میں جی تو حضب الفاع کہ مین ڈفرینس یہی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیان قادیانی علیہ السلّۃ والسلام وہی مسیح المیدی ہیں جن کی پیش گوئی حضرت اکتس محمد مصطفیٰ صلی اللہ <سلام سلام> علیہ علی علی وسلم اللہ نے پیش فرمائی تھی ساتھ ساتھ حضریفۃ المسیح الخام طالب عزیز نے یہ بھی واضح فرمایا اور اس کے اوپر ہم متعدد پروگرام اب کر چکے ہیں جہاز جی. کا جو ایک تصور ہے جی Uh, اور اس میں بڑا واضح فرمایا کیونکہ اسلام پر جب حملہ جو ہے اس دور میں وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں ہو رہا اس لیے موجودہ دور میں جو ہے وہ تلوار کا جو جہاد ہے وہ موقوف ہو چکا ہے اور یہ دور جو ہے وہ جہاد کے جو دوسرے معنی ہیں کہ ایک اسٹرگل ایک جد جہد اپنی اصلاح کرنا قرآن کریم کا پیغام پہنچانا ان معنوں میں جو ہے وہ جہاد جو ہے جاری ہے ٹھیک ہے uh, جو بات ہے ظہیر जी عمومی طور پہ یہ اس لیے ضروری ہے اس کی وضاحت کرنے بھی کہ عام طور پر بھی عام مسلمان جسے ہم بات کرتے ہیں اس نے جہاد کا لفظ کا مطلب صرف ایک سمجھا ہوا ہے وہ یہی سمجھا ہوا ہے جہاد کا مطلب ہے کہ آپ نکلیں اور آپ جنگ کریں مر جائیں یا مار دیں جی جبکہ جہاد تو ایک بڑا وسیع بہت سارے طرح کے جہاد ہیں جی امتیاز سراج صاحب کے ساتھ جو پروگرام ہوئے تھے ان کے بڑی واضح سے مختلف قسم کی جہاد کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے ان کا بڑی تفصیل سے قرآن کریم کے حوالوں سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا تو حضور نے بھی یہ واضح فرق ایک بیان کیا کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ اس دور میں جو ہے وہ قلم کے جہاد کے قائل ہیں اور جہاں پر کبھی وہ دور آیا کہ اسلام پر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے حملہ کیا جائے تو اس وقت جو ہے احمدی بھی تیار ہیں اپنے دفاع کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس احمدیوں پر کیے جانے والے تشدد کے حوالے سے اگلا سوال کیا جو نیوز ویک کی رپورٹر تھیں کہ کیوں جو ہے یہ احمدیوں پر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے جو جی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جی بالکل آ, اس آ, سوال کے جواب میں حضرت خفت المسیحید تعالیٰ عزیز نے فرمایا کہ جو اصل وجہ اس مخالفت کی ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ ہمارے جو بیلیفس ہیں ان میں جو مین ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو مسیح جس مسیح نے آنا تھا وہ مسیح اب آ چکا ہے اور وہ نبی اللہ ہے ٹھیک ہے تو جو اصل وجہ مخالفت کی ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مسیح نے ابھی آنا ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مسیح نے آنا تھا حضور صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے پھر حضور نے فرمایا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ معطل نہیں ہوتی اللہ تعالی قادر ہے وہ جیسے پہلے نبیوں کو بیچتا تھا آج بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک نبی کو بیچ سکتا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ آ حضور صلی اللّہ علیہ و سلم کے ماتحت آپ کی شریعت کے اندر آپ پر ایمان لانے والا آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے اسلام کی تعلیم کو زندہ کرنے والا نبی آ سکتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا اصل جو اسوا تھا اس کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے نبی آ سکتا ہے اور بین ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح سی مایہ تو اسلام وہ شخص ہیں پھر حضور نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا کہ یہ جو حضرت مسیح سی مولہ سات اسلام کو نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے جی یہ ہم نے نہیں دیا یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور پھر حضور نے حوالہ دیا کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو چار دفعہ نبی اللہ کا تو یہ جو ٹائٹل ہے نبی کا یہ اللہ تعالی نے دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس ٹائٹل کو ہم ان سے چھینیں جی اسی طرح پھر وہ ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ ہم نازو بلّہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ آپ کو خاتم النبی نہیں مانتے اس لیے ان کی مخالفت ضروری ہے نابل کے ضروری بلکہ یہ واجب القتل ہیں جی تو اس سوال کے جواب نے حضور نے اس طرح تین چار یہ جوابات دیے کہ کیوں ہماری مخالفت کی جاتی ہے ایک یہ کہ حضرت تسم سیہ ماؤ اللہ صاحب اسلام کو ہم نبی مانتے ہیں <تصف> دوسرا نااز بلّہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََََ وسلم کو خاتم و نبى یہ نہيں مانتے <تصف> اور ان وجوہات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے بلکہ ان كو واجبہ <تصف> قتل ضرورى ہے ہے اس پہ بات ہم جاری رکھیں گے آج کا پروگرام تو ہمارا بڑا مختصر سا پروگرام ہے لیکن ساتھ ساتھ جو کالرز ہیں ان کو بھی ہم لیں گے طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ طاہر صاحب وعلیکم السلام سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ اگر مرزاء اللہ محمد کو, صاحب کو جو ہے نا اگر مسیح اور امام تصور کرتے ہیں امام میدی کا اگر آنا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے دین کو غالب کرے گا تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے نا وہ چلے گئے اور ابھی تک جو ہے نا آپ کا خلیفہ جو ہے نا پانچ خلیفہ وہ بھی جو ہے نا کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا دین ابھی تک جو ہے نا غالب نہیں ہوا ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ جی, جی تو دیکھیں کہ دین کے غلبے کی انہوں نے بات کی کہ آپ کا دین غالب نہیں ہوا جیسے ہمارا دین جو ہے وہ اسلام سے کوئی ہٹ کر ہے تو ہم تو اس دن جیسے ہی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا دین ایک ہی دین ہے اور وہ ہے دین محمد یا صلی, صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسلام ہے اس کی ہی تعلیم ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں جہاں تک براہین اور دلائل کی بات ہے اس میں تو ہمارے پیش کردہ براہین اور دلائل کا کوئی جواب نہیں چاہے وہ عیسائیوں کی طرف سے ہو یا چاہے وہ اس وقت موجودہ مسلمانوں کی طرف سے ہو دلائل کی روح پہ آ کر بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے بات جو ہے وہ تشدد اور جو ہے وہ جسمانی تکالیف بائیکاٹ اس طور پر جو ہے وہ طریق جاتا ہے جو کہ عین کفار مکہ کا طریق تھا ٹھیک ہے علمی دلیل جب آپ علمی دلیل جب, جب, ختم جب, جب ختم ہو جاتا ہے جی وہاں سے آگے سے آپ جس طرح ایک بچے کا آپ بیہیویئر دیکھیں کہ جب بچے کے پاس کوئی آگے بات نہیں رہتی تو شور مچاتا ہے مارتا کوٹتا ہے چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے ادھم مچاتا ہے تاکہ کسی طرح اس کی بات جو ہے سنی جائے بہ نہیں یہ سلوک جو ہے جماتے کہتے ہیں جب جواب ختم ہو جاتے ہیں تو آگے سے پھر جو ہے اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ ابھی تک غالب نہیں آیا میں خلیفہ تک بات چلی گئی ہے دیکھیں تو ابراہیم کی جو بات ہے وہ میں نے واضح کر دی ہے جو بات تعداد کی ہے تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیونکہ حضور صلہ و سلّم میں اور قرآن میں جو دلاؤ ہے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو دین محمدیہ کا سلسلہ ہے اس کی مشابہت حضرت صلہ علیہ السلام کے سلسلے سے دی گئی ہے اور حض عیصی علیہ السلام کے دور میں جب حض عیصی علیہ السلام نے دوبارہ اشاعت شروع کی نشتِ ثانیہ کا دور جو آیا حد عیسی علیہ کے دور میں تو ایک بڑا ہی اس کی کو دیکھ لیں کس رفتار پر جا کر عیسائیت دنیا میں پھیلی کس رفتار پر قائم ہوئی اس کے مقابلے میں جماعت احمدیہ کی جو رفتار ہے اس سے بہت زیادہ تیز ہے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا محث فضل ہے کہ اب دو سو زیادہ ممالک میں جماعت جو ہے قائم ہو چکی ہے تو تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آپ اگر طاہر صاحب آپ تھوڑا بہت با کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت سب سے بڑے تیزی سے بڑھنے والا کون سا فرقہ ہے تو یہی آپ کو جواب ملے گا کہ یہ جماعت ہے جو اسلام کی تعلیم کو دنیا کے کناروں تک جو ہے ہے چلیے اصل میں بات یہ ہے کہ جو مولوی نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے سچویشن وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی ایک فلم کی طرح ہے جس میں باقاعدہ مناظر ہیں کہ ایک شخص آسمان سے اترے گا تلوار نکالے گا اس کی آنکھوں سے لیزر ریز نکلیں گی اور وہ شریف توڑتا ہوا قتل کرتا ہوا بس کو دس بارہ گھنٹے لگنے جی. اور زمین کے خزانے کھول دینے بس ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی آپ بیٹھے رہیں تو جو کچھ نہ آج تک ہوا نہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نہ تقدیر ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے آپ کو اور غور کیجئے ان پہ اور ایسی کوئی بات نہ کریں ایسا کوئی سوال نہ کریں جس کی ضرورت بہرحال لا کے پھر آپ کے اوپر ہمارے اوپر خود بھی پڑتی ہو جی. یہ چیز بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے چلیے تو انٹرویو سے تھوڑا سا مزید جی. ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں اگر ہم آگے بڑھیں تو جو خلافت کے جو کام ہیں اس حوالے سے بھی ایک سوال کیا گیا اس کو ہم کسی ڈیٹیل میں کچھ شروع میں بیان کر دیا گیا خلافت کے منصب کیا ہے خلافت خلیفہ وقت کے کیا کام ہوتے ہیں تو اس کو بریفلی جو ہے کچھ میں بیان کر دیتا ہوں حضور نے بنیادی طور پر اختصار کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ خلی خلیفہ وقت کے دو ہی کام ہیں یعنی کہ جو ایک تو جو نبی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کی تکمیل کرنا جیسا کہ حضمت سیم صحت علیہ فرمایا کہ امبیا کے ہاتھ سے توخم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اس کی تکمیل کرتا ہے وہ اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے تو حضور نے یہ بیان فرمایا کہ میرا کام جو ہے یا خلاف کا کام جو ہے وہ یہی ہے جو کہ نبی کا ہوتا ہے کہ جو انسان ہے جو دنیا ہے اس کو اپنے خدا کی طرف لے کے آنا ٹھیک ہے ایک یہ کام دوسرا کام یہ کہ دنیا کو آپس میں جو ہے وہ بھائی چارہ پیدا کرنا ایک دوسرے کے قریب لے کے آنا جو اس کو ہم حقوق اللہ یا حقوق وباد کہتے ہیں تو یہ دو بنیادی طور پر آپ نے باتیں بیان اس کے آگے جو اصل میں جو سوال ہے وہ دو ملتے جلتے سوالات انہوں نے کیے کہ اس معاشرے میں آپ کے پاس چیلنجز کیا ہیں کیا چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں اور اس سے ملتا جلتا سوال یہ انہوں نے کیا کہ کیوں لوگ جو ہے وہ مذہب سے دور ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی آ, اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو چیلنج ہم آج کل فیس کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہایت مٹیریلسٹک uh, ہو گئے ہیں دنیا پرست. دنیا پرست ہو گئے ہیں اور ریلیجن یا مذہب سے ان کا واسطہ کم ہے یا ان کا تعلق جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور اس کی uh, زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے ان ان ممالک میں جو یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپڈ جی. کنٹریز ہیں یعنی کہ مذہب کی طرف سے بالکل ہی جیسے کہ جو ہے نا کوئی فکر ہی کوئی نہیں نا جی مذہب کے اوپر بات نہیں کرنی مذہب پہ بحث نہیں کرنی مذہب کا کہیں ذکر نہیں کرنا اسکولوں سے مذہب کا ذکر نکال دو جی یعنی کہ روز مرا کے کاموں میں روز مرہ کی زندگی میں مذہب کو جتنا پیچھے کر دیا جائے اتنا وہ آج کل جو ہے اس پہ زور ہے جی بلکہ حضور فرمایا کہ اس کے برعکس جو ایتھیسٹ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لاتے ان کی تجاد ان لوگوں سے بڑھ رہی ہے جو مذہب کو ماننے والے ہیں جی اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے حضور کو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ ان کو پیدا کرنے والا ایک اللہ جو ہے وہ موجود ہے موجود ہے جو है, کہ है. سب کا رب ہے جو है. سب کا رازق ہے آ, وہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے بلکہ جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں بھی لاتا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں بھی کرتا اللہ تعالیٰ اس کا بھی رازق ہے تو حضون فمائک کے سب سے بڑا جو چیلنج آج کل آ, ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا ہمارا اصل مشن ہے اور یہ جو سوال پھر اس نے اس کے بعد سوال کیا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کیوں لوگ مذہب سے بھاگ رہے ہیں جی تو حضور نے بڑا ہی واضح طور پر بیان کیا کہ اصل میں کمزوری جو ہے یہ علماء کی ہے جی کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہے اس کے بالکل برعکس نمونہ ہے ٹھیک ہے قرآن کریم کہتا ہے لما تقولہ مالا تفارو تم وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے تو حضور فرماتے ہیں کہ اصل میں یہی وجہ ہے کہ جو مذہب کے پہلے جو پیروکار تھے ماننے والے تھے وہ اپنے علماء کے کرتوت دیکھ کر ان کی حرکتیں دیکھ کر دین سے متنفر ہو رہے ہیں اور دین سے پیچھے ہٹتے چلا جا رہے ہیں حضور نے فرمایا چاہے وہ مسلمان کے لانے والے علماء ہوں یا وہ عیسائی کے لانے والے ان کے پلیسٹ یا اسکالرز ہوں بالکل ٹھیک بات ہے بالکل ٹھیک بات ہے ہم جو دنیا میں گھومتے ہیں اور عام لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان سے بات کرتے ہیں تو جب کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ تو بڑے آرام سے ہمیں کہتا ہے کہ یار یہ اگر تم مجھے کہتے ہو بڑا پیسفل یا بڑا پرامن مذہب ہے اور ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں تو تمہاری باتیں مجھے یقین اس لیے نہیں آتا کہ جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں اور جو میں دیکھ, دیکھ رہا ہوں اور جس کو تم کہتے ہو کہ یہ عالم دین ہے وہ عالم دین جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اگر یہ سب کچھ تم سمجھتے ہو کہ اسلام ہے یہ تمہارا مذہب ہے تو میں سمجھتا ہوں میں بہتر بیٹھا ہوں اس سے جی. اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اور بہت ہی جس نے یعنی کہ اگر کسی نے مذہب کو ماننے والا نہیں اس کو آپ بتائیں کہ جی یہ آج کے جو ہیں ہمارے چوٹی کے علماء یہ ہیں یہ ان کی حرکات ہیں یہ ان کی سکنات ہیں اور اس طرح وہ لوگوں سے اکلام گو ہوتے ہیں تو وہ کہے گا کہ یار اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا دائریا ٹھیک یا بغیر کسی مذہب کے جن کو یعنی کہ اگنوسٹک کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں میں اس طرح ٹھیک ہوں اب اصل میں جو بیچ میں ایک دو سوال اور بھی تھے وہ میں ابھی چھوڑتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال جو اس نے کیا وہ بڑا ہی اہم سوال ہے جو رپورٹر تھی انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے ٹھیک ہے سارے سوال اس نے جب پوچھ لیا آخر میں اس نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے پڑھنے والوں کو یا سننے والوں کو انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے تو اس سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ میرا پیغام لوگوں کو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں ان کی عزت کریں اور ایک دوسرے کے جذبات سے نہ کھیلیں اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی کسی کو گمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے سے برتر ہے جا. تو اسی طرح حضور نے فرمایا کے تمام جو دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں چاہے ان کا کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی ذات ہو ان کی کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے تمام انسان جو ہیں وہ یکسر ہیں برابر ہیں تو اگر ہم یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم اس کی مخلوق ہوتے ہوئے سب برابر ہیں اسی طرح اگر اس تعلیم پر لوگ عمل کرنے لگ جائیں تو حضور نے فرمایا کہ پھر دنیا میں جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے اسی طرح جو ممالک ہیں وہ دوسرے ممالک کو عزت کی نظر سے دیکھیں آ, اور جب وہ ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور اپنی جو بڑائی ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں گے تو پھر دنیا جو ہے وہ تباہی کی بجائے امن کی طرف جا سکتی ہے سفی صاحب ہوا... اس کے اندر دیکھیں کہ حضوص و سلم کا جو ہم کہتے ہیں آخری خطاب جو ہے حج کے موقعے پر جی بہ نہیں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ ہے الفاظ مختلف ہیں لیکن روح وہی ہے کہ, ہے کہ ہے آپ کے کسی بھی جسمانی فیچر کی وجہ سے کسی بھی رنگ نسل مذہب ان سب کو پیچھے رکھتے ہوئے بالائے طاق جیسا کہتے ہیں اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو ہے انسانیت کے لیول پر آ کر لوگوں کو ٹریٹ کریں ایک دوسرے کو برابر سمجھیں تو ہم جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں مل کر امن میں رہ سکتے ہیں اصل روح یہی ہے اللہ علیہ وسلم کا جو آخری پیغام تھا کہ یہی پیغام تھا کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں نہ کوئی عرب اجمی سے بہتر ہے نہ اجمی عرب سے بہتر ہے نہ کالا گورے سے بہتر ہے نہ گورا کال یہی پیغام تھا وہ کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ انسانیت کی قدریں جو ہیں وہ بڑھائیں ایک دوسرے سے <تصفح> اسی طرح حضو نے یہ مثال دی کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ جی. کا صدر وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے ضول الفما کہ جو باتیں وہ آج کل کہہ رہا ہے وہ مجھے ہرگز پسند نہیں اور وہ جو ہے وہ دنیا کو امن کی بجائے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے بلکل. پھر حضور الماعی کہ کس طرح اس نے ان ممالک کا ذکر کیا جو کہ جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے या. کہ کس ضون کا میں الفاظ بھی نہیں دھرا سکتا کہ کتنے گندے الفاظ نے الفاظ سے اس نے ان ان ملکوں کا ذکر کیا ہے تو کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر امن کو جو ہے وہ ترباہ کرنے والی ہیں امن کو برباد کرنے والی ہیں اس لیے وہ ملک جو زیادہ طاقتور ہیں ان کو چاہیے کہ دوسرے ملکوں کو ساتھ لے کر چلیں ان کی عزت کریں جب وہ ان کی عزت کریں گے تو پھر اس کے وہ بھی ان کی عزت کرنے والے دوسرے ممالک بھی, بھی ان کی عزت, عزت کریں گے اور جس طرح پھر وہ کہتا تھا کہ نارویجینس کو جو <laughs> ہے وہ امریکہ آنا چاہیے <laughs> yeah. تو اُس نے کہا پھر انہوں نے کا جواب بھی سن لیا جی yeah. کہ انہوں نے کہا کہ وہی الفاظ جو ٹرمپ نے جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے یوز کیے تھے نورویجنز نے وہی امریکہ کے لیے استعمال کیے کی بالکل تو حضور نے فرمایا کہ بین ہی اگر آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو عزت ملے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور امریکنوں کی عزت ہو تو ان کو دوسرے ممالک کے لوگوں کی بھی عزت کرنی چاہیے تو یہی پیغام ہے اور حضور نے آخر میں فرمایا کہ ہمارا میرا اگر ایک کوئی میسج وہ یہی ہے کہ سب انسان جو ہے جیسے قرآن کریم کا ہے تو الا کالمۃسوا ان بین نبینوں کو کہ ایک ہی کلام کی طرف واپس آئیں جو کہ, کہ اللہ ہمارا رب ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے اپنے خالے کے حقیقی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سامعین اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو خلیفہ آف اسلام یہ ایک ویب سائٹ ہے خلیفہ آف اسلام ڈاٹ کام اس پہ آپ جائیے اور سارے انٹرویوز آپ دیکھ سکتے ہیں آج اردو کے پروگرام کا وقت پورا ہوتا ہے اور اس وقت شروع ہوگا عربی زبان کا پروگرام اور آدھے گھنٹے یہ جاری رہے گا اس کے بعد پھر بنگلہ زبان میں آخری آدھے گھنٹے کا پروگرام آپ سنیں گے یہ دونوں پروگرام بھی براہ راست ہوتے ہیں سامعی ریڈیو احمدیہ سنتے رہیے کل آٹھ بجے شب انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ زاہد عابد صاحب اور صادق صاحب آپ دونوں حضرات کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ